استخارہ میں خیر ہی خیر ہے استخارہ کے بارے میں حضرت اقدس مولانا محمد یوسف بنوری بن رحمتہ اللہ علیہ کی یہ عبارت مکمل توجہ سے ملاحظہ فرمائیں واضح ہو کہ استخارہ مسنونہ کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے ذمے جو کام تھا وہ اس نے کر لیا اور اپنے آپ کو حق تعلیٰ کے علم محیط اور قدرت کاملہ کے حوالے کر دیا گویا استخارہ کرنے سے بندہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان کسی تجربہ کار عاقل اور شریف شخص سے مشورہ کرنے جاتا ہے تو وہ شخص صحیح مشورہ ہی دیتا ہے اور اپنی مقدور کے مطابق اس کی اعانت بھی کرتا ہے گویا استخارہ کیا ہے اقتعلی سے مشورہ لینا ہے اپنی درخواست استخارہ کی شکل میں پیش کر دی حق تعلیٰ سے بڑھ کر کون رحیم و کریم ہے اس کا کرم بے نظیر ہے علم کامل ہے اور قدرت بے عدیل ہے اب جو صورت انسان کے حق میں مفید ہوگی حق تعلیٰ اس کی توفیق دے گا اس کی رہنمائی فرمائے گا پھر نہ سوچنے کی ضرورت نہ خواب میں نظر آنے کی حاجت جو اس کے حق میں خیر ہوگا وہی ہوگا چاہے اس کے علم میں اس کی بھلائی آئے یا نہ آئے اطمینان و سکون فی الحال حاصل ہو یا نہ ہو ہوگا وہی جو خیر ہوگا یہ ہے استخارہ مسنونہ کا مطلوب اسی لیے تمام امت کے لیے تا قیامت یہ دستور العمل چھوڑ گیا ہے